کوئی ایسا نہیں جو عذاب رحمان سے حفاظت کرے کون حفاظت کر سکے گا تمہاری بیچ رات کے اور دن کے عذاب رحمان سے بلحم ذکر رب مور ذور بلکہ ان کی کیفیت وہی پرانی ہے جتنا سمجھاؤ سمجھنے والے نہیں بلکہ وہ توحید رب اپنے سے اراز کرنے والے ہیں ذکر بم توحید ام لحم اعل حتم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 جب زندگیاں لمبی ہو گئی تو آگے لکھ لو پھر کھا کھا کے غرانے لگے اگر لکھتے ہیں کہ پھر کھا کھا کے غرانے لگے افلا یار تخویف دنیا بھی کیا پاس نہیں دیکھتے کہ بے شک آتے ہیں ہم زمین کو کفر بھائی حضور جب تشریف لائے تو تھوڑے تھے نا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 صرف ایک جھونکا جلوہ تو برداشت نہیں کریں گے ضرور کہیں گے ہے ہماری بربادی واقعی ہم ظالم تھے اقرار کریں گے جرم کا یہ تو دنیا دنوی آگے تخویف اخروی ہے تخویف اخروی فرمایا قائم کریں گے ہم ترازو انصاف کے دن کی میں قیامت آمد کے دن آمال تلیں گے یا نہیں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 وصف اول وہ کتاب حق باطل کے درمیان کیا تھی فرق کرنے والی فرقان نمبر ایک وزیا اور وہ کتاب کیا تھی جی روشنی کا مینار تھی ہدایت کے لیے نمبر دو وہ ذکر تھی متقین کے لیے تو کتاب تو کتنی اوساف آ گئے تین اب اوساف ہیں متقین کے وہ جو نسیحتیں نا متقین کے لیے متقین کے مطح متقی وہ جو ڈرتے ہیں رب اپنے سے بن دیکھے اور وہ قیامت کا بھی اندیشہ رکھتے ہیں وہ ذکر قرآن کے بعد ترغیب للل تورات کے بعد ترغیب لل قرآن تورات کے بعد ترغیب للل قرآن اور یہ قرآن نسی ہے بابرکت کہ اتارا ہم نے اس کو کیا تم اس کا انکار کرتے ہو انکار نہ کرو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 فرما فرمایا میاں نبی بذاق نہیں کرتا میں حق بات لایا ہوں اور یہ حق بات یہ ہے سنو یہ بیان حق فرمایا یہ بت تمہارے بابود اور رب نہیں بن سکتے بلکہ رب تمہارا رب ہے آسمان و زمینوں کا مالک جس نے پیدا کیا ان کو اور میں اس دعوے کو پر دلیل رکھنے والوں سے چاہ دین منا یہ میرا دعویٰ بھی دلیل ہے اور قسم اللہ کی لاقام البتہ گت بنوں گا میں تمہارے بتوں یہ جو تمہارے نا بے جان مورتی موقع ملا تو ان کی کیا بنوں گا گت بنوں گا کروں گا گت بنوں گا تمہارے بواد اس کے پھرو گے تم پیٹ دینے والے تو خدا کی قدرت ان کا تھا میلا وہ اپنے میلے پہ سب چلے گئے ابراہیم علیہ السلام نے لیا کلا اور جتنے بت تھے سب کو کیا کر دیا ٹکڑے ٹکڑے کر کے کلارا جو تھا نا وہ بڑا جو بہت تھا نا بڑا بت کلہ اس کے کندھے رکھا کندھے لگا کے چلے گئے اس کو چھوڑ دیا جالحم پس کیا ان سب کو ٹکڑے ٹکڑے اللہ کبیر اللہم مگر جو بڑا بت تھا نا ان کو اس کو چھوڑا اور کلہڑا اس کے کندھے لگا دیا لا لالحم تاکہ وہ طرف اس بت کے لوٹیں پوچھیں تو سہی کہ حضرت صاحب کون ان کو ٹکڑے کر گیا؟ کہیں تو نے تو نہیں کیا تیری خیرات کو تو الحمیر کا مرجا اس کو بناؤ خود بت کو یا ابراہیم کو بھی بن سکتا ہے کالو من پال ہاذا وہ آئے بت پراست انہوں نے کہا بتوں کی پوجا کریں میلے سے واپس آئے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 لوگ گواہ ہو جائیں گے اور اس کو سزا دیں گے کال آ گج جی ابراہیم کہنے کے کہ کیا تو نے کی ہے یہ حرکت ہمارے مابودوں کے ساتھ آئے ابراہیم کالا حضرت ابراہیم نے فرمایا بل فال ہو یہاں وقف ہے یا نہیں بال فالح کبھی روح ماضا فا بال بلکہ کیا تو ہے اس کو کسی کرنے والے نے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 بعض لوگ ایسے غلط مطلب بیان کرتے ہیں کہ بلکہ کے کیا ہے اس کو ان کے بڑے نے حالانکہ بڑے نے کیا تھا کیا بل پا لو کبیرہم کبیر اگر کبیرہم کی بات بھی کرو تو پھر اس کا مطلب یوں ہوگا کہ میاں تم یہ نہیں تصور کر سکتے آخر دوسروں کے تے پیچھے لگتے ہو نا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 اور ایک مطلب یہ کرتے ہیں بل فالحو کبیر ہوم کہ کبیرحم کی طرح نسبت مجازی ہے کہ کرنے والے نے تو کیا لیکن سبب کون بنا اس فعل کا یہ بڑا بنا کیا بنا بڑا بنا کہ ان کی پوجا چونکہ کرتے ہو اس لیے کسی کرنے والے نے کام کیا کہ پوجا ختم ہو جائے تو اصل تو وہی تحقیق ہے جو میں نے کی ہے وہ آسان ہے وہ کیا ہے جی بال فالہ کبیر بڑا یہ بیٹھا ہوا ہے ان سے پوچھ لو آگے سمجھ اور اگر کبیر نسبت کرو فا کی نسبت حقیقی ہوگی مجازی کہ وہ سبب بنا کہ نہ ان کی تم پوجا کرتے نہ یہ ٹکڑے ٹکڑے ہوتے سبب میں وہی کبیر بھی داخل ہے چل فراج حسین جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کی خود ان سے پوچھو بڑے سے پوچھو تو دل میں جھانکنے لگے شرمیدگی سے یہ ایسے جھانکنے لگے پس لوٹے طرف اپنے جیوں کے دل کی طرف پس آپس میں کہنا لگے وَمِنَا تُم بھی ظالم ہوا ہم بھی کہا ہو ظالم ہو آ نا حق ہو حق پر نہیں ہو جو بول نہیں سکتے ان کی پوجہ کرتے ہو اچھا جی سُمَّنُو سم کے سوال آرہو سیم پہلے دل کی طرف جھا کے پھر شرم ساری کی وجہ سے سروں کو جھکا لیا پہلے کس کی طرف جھان کے وہ راجاسن لوٹے اپنے دلوں کے ذرا پس کہنے لگے بے شک تو ظالم ہو پھر شرمندگی کے مارے اپنے سروں پہ گرایا گئے سروں پہ گرایا گئے یعنی سر جھکا لیا ڈبل اور ابراہیم کو کہنے لگے تو جانتا ہے کہ نہیں یہ بولتے ابراہیم یہ بول نہیں سکتے تو ابراہیم علیہ السلام خان کے بڑا افسوس ہے کہ آپس آپ پوجا کرتے کے اللہ کی سوا ان کی جو نہ نفع دیں تم کو کسی چیز کا نہ نقصان دیں نہ بولتے ہیں نہ کچھ عفی اللہ کم والے ماتا بزن تھک تھڑو کے وہ عفی اللہ کم کا مانا مولانا حسین علی رحمتہ اللہ لکھا کرتے تھے وہ تھوک ہے تم بے تھک کے بے. اچھا جی واسطے تمہارے اور واسطے ان معبودوں کے بیجے کی پوجا کرتے سب اللہ کے کیا پل نہیں سمجھتے تم لو تجویز مشرقین جب دلائل سے آجد ہو گئے نا تو کہنے لگے باس ابراہیم کو سزا دو اور کچھ نہیں بنتا دلائل سے آجد ہو کے تجویز کی تجویز کی کہنے لگے جلا ڈالو اس کو اور مدد کرو اپنے معبودوں کی اگر ہو تم کرنے والے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 اور خاص کا نماز قائم کرنا دینا زکوٰۃ کا فرائض خاندان ابراہیم اور تھے خاص ہماری عبادت کرنے والے دلیل نقلی کتنی نمبر تین اور لوت علیہ السلام دی ہم نے ان کو نبوت اور علم دین کا اور نجات دی ہم اس کو بستی سے کریا کریچر کو صدوم بستی جو کہ کام کرتی تھی خبیص گندے کام لوتی تھے ان نحوں بے شک وہ تھے قوم قوم بد ذات قوم بری کا منع کرو بد ذات فاسقین بدکار بدذات بھی تھے بدکار بھی اور داخل کیا ہم نے اس کو لو تعلیہ السلام کا بھی رحمت میں بے شک و میں سے تھا و لوہن اے اجمالی طور پہ یہ دلائل نقلیاں ہیں ووہن از نادا اے وز قرنوہن اس کور ہے دلیل نقلی نمبر چار تذکرہ کر جب جبکہ پکارا اس نے پہلے سے وہ ابراہیم سے بھی پہلے تھے پر پہ قبول کی ہم نے اس کی پ دی ہم نے اس کو اور اس کے آل کو مصیبت بڑی سے وہ بڑی مصیبت کا دی دی۔ اور طوفان و نصر نہ ہو اور مدد کی ہم نے اس کی اس قوم سے جنہوں نے جٹلا ہماری ایتوں کے ساتھ انہم قانو واقعی وہ تھے قوم بد تھے تھے غرق کیا ہم نے ان سب کو انجام وہ داود اور سلیمان یہ دلیل نکلی کتنی حاجی وز کر داؤ تذکرہ کرو داؤد کا سلیمان کا جب فیصلہ کرتے تھے بیچ کھیت کے ڈبلو بھائی ایک کھیت تھا اسلام کسی اسلام کا اور اس کے اندر بکری چارہ گئیں کھیت کو کون چار گئی بکریاں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 بکری والوں کا وہ بھی فیصلہ صحیح تھا ایسے کرو کہ بکریاں کن کے حوالے کر دو وہ کھیت والوں کے کن کے وہ بکریوں کا دودھ مودھ سب پیتے رہیں دے۔ اور کھیت کن کے حوالے کر دو بکریوں والے کے وہ کھیت کو پانی دیتے رہیں گدائی مدائی کرتے رہیں جب کھیت اپنے مقام پہ, پہ پہنچ جاؤ نقصان کیا تھا کھیت کھیت والوں کا بکریاں بکری والوں کو یہ سمجھی بات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 حکم بھی اور کیا علم بھی نبوت بھی علم شریعت بھی دونوں کو وصخر کمالات کمالات خاصا دعو دیا وہ تو دونوں کی تعریف تھی نا اب کمالات خاصہ ہیں دعو دیا دود علیہ السلام کے ساتھ اور مستخر کر دیا تابع کیا ہم نے ساتھ دود کے پہاڑوں کو جو سب بہنا کہ وہ تصوی پڑھتے دعود علیہ السلام کے ساتھ و اور پرندوں کو بھی تابے کر دیا وہ کنا اور تھے ہم ہی کرنے والے یہاں سے کیا اشارہ یہ کیا؟ ہوتا ہے خدا کا دعود علیہ السلام جب تورات پڑھتے نا خود پہاڑ بھی ساتھ تورات پڑھتے پرندے بھی ساتھ تورات پڑھتے آج کال کے جدید لوگ کیا کہتے ہیں نہیں جی وہ دعود علیہ السلام پہاڑوں کے ساتھ بیٹھتے تھے جو پڑھتے تھے نا تو پہاڑ سے آواز آتی نا بعض گشت کیا غلط ہے اس کو موجہ کہتے کہ گش کو وہ تو, تو تم بھی پڑھو حقیقت کرتے تھے کنہ فائل ان سے اس طرح بشارہ ہے. اچھا جی اور سکھایا ہم نے داود کو بن نہ ذرہوں کا میری طرف دیکھو داؤد السلام لوہے کو ہاتھ میں لے لیتے لوہے کو لوہا کیا بن جاتا موم ایسے لوہے کی سلاخیں بناتے جاتے ایسے جوڑتے جاتے جوڑتے جاتے کیا بن جاتی ذرہ بن جاتی اللہ نے یہ بھی معجزہ دیا آج کا تو پیچھے ستیل مل کے اندر پانی بنتا نا لوہا سکھائی ہم نے اس کو کاری گری بننا بن ذرہوں کا واسطے تمہارے تاکہ حفاظت کریں ذہیں تمہاری تمہاری لڑائی سے پہلان تم شاہ کروں بس کیا ہو تم شکر کرنے والے استفام طلبی ہے یعنی شکر کرو اس کا نام استفام طلبی ہے میرے محترام پہلے کمالات خاصا دو دیا تھے اب کیا ہیں کمالات خاصا سلیمانیہ سلیمان علیہ السلام کے کمالات بس خر نہ ادھر مقدر ہے تابق کیا ہم نے واسطے سلیمان کے ہوا کو جو کہ سخت تھی اب یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ سورت ساز کے اندر آئے گا رخان سورت ساز میں کہے گا کہ ہوا نرم تھی ادھر کیا ہے ہوا سخت تھی تو کیا تطبیک ہے ادھر سخت ہے ادھر نرم ہے آپ ہوائی جہاز کے اوپر چڑے ہیں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 تابے ہونے سلمان کے ہوا سخت جاری ہوتی تھی ساتھ حکم وارے کے طرف زمین کے شام لکھو طرف زمین شام کے وہ کے برکت کے ہم نے اس کے وق اور تھے ہم ہر چیز کو جاننے والے اے حضرت دورہ کرتے تھے نا اپنے تخت کے اوپر تخت اڑتا جیسے ہوائی جہاز اڑتے ہیں یمن جاتے پھر یمن سے شام آتے تو اصل گھر آپ کا کیا تھا شام تھا ادھر ادھر دورہ کر کے شام آ جاتے تو عرض سے مرا شام لکھو اور پھر سلیمان علیہ السلام کے تابے جیسے ہوا تھی جن بھی تھے یا نہیں جن بھی تابے تھے وامع شاطین ادھر بھی سخرنا مقدر ہے اور تابے کیا ہم نے جنات سے ان کو جو غوتے لگاتے تھے واسطے واسطے بابا سمندر نہیں تو سمندر کے اندر جنات کیا لگاتے غوتے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 اس بیماری کی تحقیق آگے آئے گی ایوب علیہ السلام کا قصہ آگے لمبا آئے گا ابھی یہی پڑھنا ہے تذکرہ کرو حضرت ایجوب کا جب پکارا اپنے رب کو کس کے اندر سخت بیماری میں کس میں پکارا سخت بیماری میں آل ویال مر گئے غریب کے لوگوں نے چھوڑ دیا پکارا اپنے رب کو کہ بے شک میں پہنچیا مجھ کو بڑی تکلیف اور تو رحم الرحمین ہے پس تجمنا ہم نے اس کی دعا قبول کی بس کھول دی اس تکلیف کو جو ساتھ اس کے دی اور دے دیا ہم نے اس کو اس کے احل اور مصل ان کے ساتھ ان کے اور جتنے ان کے بیٹے فوت ہو گئے بیٹیاں فوت ہو گئیں مثال طور داسیہ بارہ اس کے دگنے دے دی ان کو کیا کیونکہ قرآن پاک میں آتے اللہ جا اس کی بیوی کو ہم نے ٹھیک ٹھاک کر دیا پہلے بارہ جنے تو بعد میں جو بھی جانتی ہے کتنی دگنیا جی اس کے مصر ساتھ اس کے یہ رحمت کی ہماری طرف سے اور نصیحت تھی واسطۂ آب دین کے عبادت گزاروں کے واسماعیل دلیل دریل نمبر کتنی سا واض تذکرہ کر اسماعیل کا ادریس کا اور ذوال کا کا من صابرین یہ سارے کے سارے ثابت قدم تھے شریعت کے اوپر یہ ظلم کے بعد میں ابھی بتاؤں گا واد خلنا داخل کیا ہم نے رحمت خاص کے اندر بے شک وہ کامل نیکوں سے تھے وہ زن یہ نمبر کتنی جی دڑی لکڑی نمبر آٹھ مچھلی والا نون کہتے ہیں مچھلی کو وہ کون تھے جی مچھلی والے کیوں علیہ وسلم اور مچھلی والا جب کے چلا گیا ناراض ہو کے اپنی قوم پہ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 یہ کہ ہرگز نہیں تنگی کریں گے یا قادر مانا نہیں کہ ہرگز نہیں قدرت رکھیں گے یا مانے کہ ہرگنی تنگی کریں گے اس کے اوپر تو ہم نے تنگی روکی پس پکارا اس نے اندھیروں کے اندر دریا کے اندھیرے مچھلی کا پیٹ لا اللہ انتا نہیں کوئی مشکل کشا مگر تو تیری ذات پاک ہے بے شک میں قصورواروں سے ہاں یعنی اتحادی غلطی ہو گئی ہے مجھ سے کہ جلدی نہ آتا بس جب نہ لہو ہم نے دعا قبول کی اور نجات دی اس کو غم سے اور اسی طرح نجات دیتے ہوں. مومنین کو سنت اللہ ہے ذکریہ دلیل لکڑی نمبر کتنی جی اس تذکرہ کرو ذکری کا جب پکارا آپ نے رب کو یہ تو آج پڑا ہے نا رب لاترنی فردا اللہ نہ چھوڑو مجھ اکیلے اور حقیقی وارث تو آپ ہی ہیں منت خیر الوارثین لیکن مجھ کو بھی وارث دے دے دین کا دعا قبول کیا ہم نے اس کی اور بخشا واسطے اس کے کی کیا یا, یا او زوجہ اور قابل اولاد بنا دیا اس کی بیوی کو السلام قابل اولاد وہ بوڑھی تھی نا ان کان یو ساروں او صاف انبیاء یہ سارے نبی جو تھے وہ اللہ کے عبد تھے یا معبودیت کا دعویٰ کیا اللہ کے آپ بے شا یہ سب کے سب تھے دوڑتے تھے بھلائیوں کے اندر اور صرف ہم کو پکارتے تھے راغبوں و راغبہ امید و بیم کے اندر یہ لفظ یہی دیکھو بہترین لفظ ہیں امید و بیم امید کے وقت بھی ڈر کے وقت بھی اور تھے فقط ہمارے لیے آج جی کرنے والے ولطی آسنت پر جہاں یہ دلیل لکڑی نمبر کتنی جی یہ بھی ابھی پڑا ہے ہاں مریم صدیقہ کا حال ابھی پڑھا نہیں اور ہو عورت جتنے محفوظ رکھا اپنے ناموس کو وہ کون ہے مریم صدیقہ بس کا ہم نے بیچ اس کے اپنی طرف سے روح اور جبریل آئے نا گری بان میں روح پھونک دیا اور کیا ہم نے اس کو اس کے بیٹے کو نشانی قدرت کی جہان والوں کے لیے ان نہ حاضی امت کو امت واحدہ نتیجہ قصص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 و ن رب ف و تکت اضال ہوتا تھا کہ جب انبیاء نے توحید بیان کی تو شرک کہاں سے آیا پر شرک بعد والوں نے کیا بکتاؤ اور اختلاف کیا انہوں نے امراحوم یعنی فی امرح اپنے دین کے معاملے میں بعد میں آنے والوں نے اختلاف کیا اختلاف کیا بعد میں آنے والوں نے فی عمر دین ہے دین کے معاملے میں آپس میں کلون نلینا راجوں سب کے سب ہماری طرح لوٹیں گے ایک تنبیہ بھی کر دی